شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بهد ربهم الى صراط العزيز الحمید الله الذي له ما في السماوات وما في الارض قائل للکافرین من عذاب شدید الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ظلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله لزيب الافلام راه واللہ عالم بے مرادی ہی یہ سورہ ابراہیم مکی ہے کتاب اللہ ولی کا الناس جناس نظلمات لنور یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اے نبی آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئیں اپنے رب کے عزت سے اس ذات کے راستے کی طرف لے کے آئیں جو غالب اور تعریف والی ہے وہ تعریف والی ذات اللہ لہو فی السماوات و ما الارض اس اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت میں ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین و کافرین میں عذاب ان شدید اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی یہ کافر لوگ کون ہیں الزین یستاب الحیات اللآہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں عن صبیل اللہ وغئے وجہ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو اور دین اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں قلائے کفی بعید یہی لوگ ہیں دور کی گمرائی میں ومار صلام الرسول اللہ, اللہ بلسان قومی ہی رحم ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر ہر پیغمبر اسی کی قوم کا حب زبان بھیجتے ہیں تاکہ وہ پیغمبر لوگ کے سامنے واضح کرے بات کو بل اللہ معیش شاہ و یہدی معیش شاہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے جو ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے اور جسے جس چاہے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طرف آتا ہے وہ ہوا عزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے یہ تیرواں پارہ سورہ ابراہیم مکی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص واقعہ وہ آئے گا جس میں انہوں نے اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ وادی غیر زیزر میں چھوڑا تھا اس لیے سورت کا نام ابراہیم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں ہوگا سورتوں کے شروع میں مکی لکھا ہوا ہوتا ہے یا مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اگر سورت نازل ہوئی ہے تو اس کو مکی کہتے ہیں اور ہجرت کے بعد جو وہی آئی ہے اس کو مدنی کہتے ہیں بھلے وہ جہاں بھی نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہو ہجرت کے بعد کوئی سورت یا عید بھلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہو اس کو مدنی کہیں گے کہ مدینہ کے بعد نازل ہوئی آپ مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے ہجرت سے پہلے جو بھی صورت ایت نازل ہوئی ہجرت سے پہلے بلے مکہ شہر میں نازل ہوئی ہے یا اطراف مکہ میں آپ کہیں سفر میں تھے نازل ہوئی ہے یا جیسے بہت ساری ایتیں آپ کی مراج کے اوپر آپ کو عطا کی گئی ہیں تو وہ ہجرت سے پہلے والی تمام صورتیں یا آیات جو نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں فرما عل فلاح یہ عروف مقطعات ہیں ان کے جو معنی ہیں یہ راز ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کے معانی امت کو نہیں بتائے بعضرات نے جو لکھے ہیں وہ اپنی طرف سے لکھے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے یا علام سے مراد جبرائیل ہے یا یوں ہے یہ اپنی طرف سے اندازہ لکھا ہے البتہ ایک بات وزنی معلوم ہوتی ہے بعض رات نے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے اوپر دلالت کرتے ہیں حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر دلار کرتے ہیں ان کی بات اس لیے وزنی معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں صفاتی نام کو ذکر کیا ہے تو حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام تاہہ لکھا ہے اور یاسین لکھا ہے تو وہ بھی تو عروف مقتعات ہی ہیں تاہا اور یاسین بھی جب تاہہ اور یاسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں پر دلالت کرتے ہیں یہ حروف مقطعات تو گویا دیگر عروف مقطعات وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پر دلالت کرتے ہیں وہ بعض رات نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے صرف حروف مقطعات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں کہ اس حروف مقطاعت دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تو جب اللہ تعالیٰ کے نام لے کے جیسے یا اللہ یا غفار یا غفور یا رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھ کے پھر آدمی دعا مانگے اللہ قبول کرتے ہیں ایسے ہی ان حروف مقطعات کو پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگی جائے تو قبول ہو بہرحال کتاب ظلمات یہ ایسی کتاب ہے قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو مختلف طرح کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئیں مختلف طرح کی تاریکیاں کفر کی تاریکی ظلم و ستم ڈاکے مارنے قتلوں کے دال یہ سب تاریکیاں ہیں ہر گناہ ایک تاریکی ہے اربدت ایک تاریکی ہے اور کفر بڑی تاریکی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ال... تاریکیوں میں سے ایک بڑی تاریکی ہے تو ہر گناہ بھی تاریکی ہے پھر اس سے بڑی بدعت ہوتی ہے جو اسلام میں انسان اپنی طرف سے بات داخل کر دے اور اس کو ثواب سمجھے پھر مزید جو کفر ہے وہ سب سے بڑی تاریکی ہے تو مختلف تاریکیوں سے اے نبی آپ لوگوں کو نکال کر نور ایک مخصوص روشنی کی طرف لے کے آئے دین اسلام یہ ایک روشنی ہے اس میں خان نبی کا راستہ ہو اللہ کا راستہ ہو قرآن اور حدیث کا راستہ ہو یہ الفاظ مختلف ہیں یہ راستہ ایک ہی ہے اور دین اسلام کا راستہ دینا اسلام انور مختلف تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئے اور روشنی ایک ہے بےز رب ہے دین اسلام ایک ہے تو روشنی ایک ہے اس لیے یہاں انوار نہیں کہا کہ مختلف تاریخیوں سے نکال کر انوار کی طرف لے کے آئے ایک نور کی طرف لے کے آئے اسلام ایک ہی ہے اس کی طرف لے کے آئے اپنے رب کی سے اس ذات کے راستے کی طرف جو تاریخ بالا غالب ہے وہ اللہ وہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ واف کی اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی کائنات ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی ملکیت میں ہے اللہ جب چاہے جیسے چاہے یہ اس کے حکم کے پابند ہیں اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے بارش ہے جب اللہ چاہے گا آئے گی جب چاہے گا جہاں زیادہ آئے گی جہاں تھوڑی چاہے گا دہلی آئے گی اسی کی ملکیت میں ہے سب کچھ یا باغات ہوں خا ہوں یا نہرے ہوں جو کچھ بھی ہو پانی ہو سب اسی کی ملکیت میں جب یہ اللہ چاہے گا یہ زمین زیادہ غلہ دے گی جب چاہے گا نہیں دے گی ایک زمانہ آئے گا زمین اپنے سارے خزانے اوگل دے گی اب بھی جیسے اوگل ہی رہی ہے خزانے زمین سے باہر آ رہے ہیں کیا دنیا نے ترقی کی اخراج اصکالہ جب زمین کو جھنجوڑا جائے گا قرب قیامت میں اخراج تلز و زمین اپنے سارے خزانوں کو باہر پھینک گی انسانا انسان کہے گا کیا زمین کو؟ یہ باہر پھینک رہی ہے و اخبار رہا اور یہ باتیں بھی کرنے لگ جائے گی کہ فلاں ہیں فلاں ہیں. تو اب بھی باہر زیادہ پھینکتی جا رہی ہے کہ قیامت کے قریب زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو جب زلزلہ آئے گا قیامت کا تو سب کچھ باہر آ جائے گا اسی کی ملکیت میں ہے جب چاہے وہ غلات پھل میوجات باغوں میں خوب پھل آئے جب چاہے تو کم ہو جاتا ہے اللہ, اللہ, ما و ما اس سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں یعنی اپنا تعارف کرا رہے ہیں جن کو اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بعض وا مالی پانی دیتا ہے گوڈی کرتا ہے کھاد ڈالتا ہے سب کچھ کرتا ہے باغ پھل نہیں دیتا اور بعض وا پھل اتنا بے انتہا آ جاتا ہے کہ درخت اس پھل کو ا اٹھا نہیں سکتے اور وہ لٹک جاتی ہیں ان کی شاخیں یہ اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وویلوا ذل کافرین من عذاب الشدید کتنی بڑے واضح نشانیوں کے باوجود لوگوں نے اللہ کو نہیں سمجھا اور اس کا انکار کرنے لگ گئے کفر کرنے لگ گئے تو فرمایا ہلاکت ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب کے بارے میں وویل ایک عربی زبان میں لفظ ہے والا والا یعنی کے معنی ہوتے ہیں نجات پانا اور وویل کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت بس صرف فرق واؤ اور جا کا ہے اور ترجمے میں تبدیلی آئی ہمارے ہاں پتنی آج کل ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے ہیں خان زمان کی شادیوں اوپر یہ تو ہلاکت کے معنی میں آتا ہے اور پتنی لوگ اس کو کس ہیں ویل بیل سب جہالت کی باتیں ہیں یہ گناہ ہے ان چیزوں سے بچنا ہے کوئی آدمی سنت کے مطابق شادی کرے تو مسلمان اس کو کہتے ہیں آپ نے شادی کیا ہے آپ کے گھر میں شادی ہے یا ماتم ہو گیا ہے کہ اتنی خاموشی خموشی سے شادی کیا شادی تو یہود اور نصارا اور ہندوؤں کی طرح کرنی ہوتی ہے اس میں ڈھول بنانے ہوتے ہیں اس میں ناچنا ہوتا ہے اس میں رنڈیوں کو منگوانا ہوتا ہے بھائی ہم مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی شادیاں کی ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرائی ہیں صحابہ اکرام کی شادیاں ہوئی ہیں ان شادیوں کو پڑھو کس طریقے سے شادیاں ہوئی ہیں اس ترتیب پر اگر شادی کی جائے گی اس میں برکت ہے تو لوگ کہتے ہیں ویل جی دس روپے کی ویل تو فلان غلط بات رہیے یہ دین سے دوری کی بات ہے فرمایا ہلاکت ہے یہ بھی مانا ہلاکت کے وحیل لفظ استعمال ہوتا ہے قذاب۔ یہ کافر لوگ کون ہیں اللہ حیات دنیا خرا <وَجَا> کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں مطلب دنیا ہی دنیا دنیا دنیا ہی دنیا یہی ان کا مقصود اصلی ہوتا ہے اور اسی میں صبح و شام اسی فکر میں وہ لگے رہتے ہیں بہرحال دنیا میں رہنا ہے دنیا کو کمانا بھی ہے دنیا ہمارا ضرورت بھی ہے اس کے ساتھ اس نظام کو چلانا ہے اس پر عمرہ رومی رحمہ اللہ تعالی نے بہت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتی تو وہ دنیا داری نہیں ہے اور اگر ہر وہ دنیا داری جو حقوق اللہ نماز روزہ حقوق العباد میں جو دنیا رکاوٹ بن رہی ہے تو یہ دنیا داری ہے بھلے ایک بندے کے پاس لاکھوں اربوں روپے ہوں لیکن حقوق اللہ اور حقوق الباد کی دہگی میں وہ رکاوٹ نہیں ہے وہ شخص دنیا دار نہیں ہے وہ اللہ والا ہے اور کسی کے پاس اگر ایک چادر ہو اور اسی کی فکر اس کو لگی رہتی ہو جیسے بسرا کے ایک بزرگ کے پاس اس کی تعریف سن کر نا بسرا میں ایک بزرگ رہتے تھے اللہ والے اس کی تعریف سن کر کوئی سیڈوں والا شخص گیا کہ چلو پیر مرید کو ملتے ہیں وہ کیسا عالم ہے جب وہاں گیا تو اس بزرگ کی فیکٹریاں اس زمانے کے لحاظ سے جو کپڑا بناتی تھی وہ چلتی یہ شخص چند دن رہا تو اس بزرگ سے متنفر ہو گیا کیونکہ وہ ذہن میں یہ بات تھی کہ بزرگوں کا تو کاروبار نہیں ہوتا اور میلے کچہلے کپڑے ہوتے ہیں گند بند ہوتا ہے ان کا یوں بزرگ ہوتا ہے نا جی ایک دماغ میں ایک بات تھی تو اس بزرگ کی تو بڑی بڑی فیکٹریاں وغیرہ یہ کیسے بزرگ ہو سکتا ہے بہرحال اس بزرگ کا مدرسہ تھا درس و تدریس تھی واضح و نصیحت تھی یہ سب نظام خان خانخواہ وغیرہ یہ چند دن رہنے کے بعد ویسے بزرگ جب باہر نکلے ہم تو واقع کرنا سمجھیں گے ہو سکتا ہے اللہ والے باہر نکلے ہوں کائنات کے نظام کو دیکھ کر اس پر ہم دو سنا کرتے ہوں ہر بندی کی حیثیت مختلف روشن دان کی مثال ہے ہم تو گھر کا روشن دان رکھیں گے روشنی کے لیے تو اللہ والا گھر کا روشن دان رکھے گا اس لیے کہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی. تو دونوں کے روشن دانوں کی نیت میں فرق ہے تو میں فرق ہے ہم واقع کریں گے کہ ہماری صحت اچھی ہو کھانا عزم ہو جائے تو اور دب کے کھائیں تو اللہ والا واقع کرے گا اس نیت کے ساتھ کہ صحت اچھی ہو اللہ کی بات اچھی کروں گا یا کائنات کے نظام میں غور و فکر کر اللہ کی طرح بات ہے وہ شخص اور اور دنوں سے پیدل سلافلے حج کے اوپر جا رہے تھے یہ شخص میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں بڑا عرصہ ہوا شوق ہے تو حج نہیں کر سکا بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ان کافلے والوں کے ساتھ میں بھی چلتا ہوں آپ بھی چلو بس حج کے کی لیے کیا مشکل ہے یہ تو آج کل مشکل آتے نا لگاؤ آپ تو سنیں اس دفعہ کوئی اور مصیبت ڈالی ہے تو ایف ٹین میں کہیں پتنی جا کے حاضری دینی ہے تو وہ آگولیاں دکھانی ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا عمرہ کا اور پلا اتنا مصیبت بناتے جا رہے ہیں اس زمانے میں تو یہ پریشانی نہیں تھی بارہ لوگ کافلے والے جو جا رہے تھے حج کے لیے تو وہ بزرگ بھی چل پڑے وہ بندہ بھی ساتھ چل پڑا تھوڑے دیر چلنے کے بعد وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب میری چادر خان میں رہ گئی ہے میں دوڑ کر لے آؤں تو بزرگ نے کہا یہیں رک جاؤ آپ تو میرے بارے میں یہ سوچ رہے تھے اس کی اتنی بڑی ہے فلان ہے یہ دنیا دار شخص ہے یہ اللہ والا ہے ہی نہیں تو مجھے اپنی فیکٹریوں کا کوئی میں نے حوالے نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں آپ کے کہنے پہ حج کے قافلے کے ساتھ مل چکا ہوں اور روانہ ہو رہے ہیں آپ کو اپنی ایک چادر یاد ہے دوست یاد رکھو وہ چادر آپ کی دنیا داری ہے جو آپ کو اس راستے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اور میرے لیے وہ فیکٹریاں وہ دنیا داری نہیں ہے میں تو آپ کے ساتھ جا رہا ہوں آج بات یہ ہے دوستو ہر وہ دنیا جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ دنیا داری ہے اور اگر یہ دنیا اللہ اور اللہ کے یہ کاروبار یہ روزمرہ کی زندگی دفاتر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں ہے تو وہ جتنی زیادہ بھی ہے دنیا داری نہیں ہے اللہ سمجھ نصیف